الحمد للہ وقفا وسلم اللہ آباد حضرت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی نبی کو چند باتوں کو جو حکم دیا سورہ مدثر کے اندر جب اللہ نے آپ کو میرے سالت و نبو سے نوادا تو ان میں چوتھی چیز تھی ورج فہجر اس پر گفتگو ہوئی رش کا مانا ہم نے بتایا کہ پہلا مان آتی ہے بت پرستی اس کی تفصیل قدرے گزر چکی ہے کہ بت پرستی سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو منع کیا دوسرا معنی ہم نے بتایا کہ اس کے معنی ہیں اذاب رض کے معنی آتے ہیں اذاب اور قران پاک میں یہ متعدد مقام پر الہ رب العالمین نے کو عذاب کے معنی میں ذکر کیا ہے ایک آیت میں نے بتائی لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن ان لكہ یہ دوسری ایت اللہ تعالی فرماتے ہیں فارسلنا عليهم رجز من السماء ہم نے ان کے اوپر رج بھیجا آسمان سے نہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نادر کیا عذاب الہی کو رج اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ اور برائیاں جو ہیں اللہ حسن رسول کی نافرمانیاں یہ عذاب کا سبب بنتے ہیں اسی لیے عذاب کہا جاتا ہے یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایسی چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنے ایک تیسرا معنی اور اس کا بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رشت کے معنی الاسم ہے گناہ یعنی نبی علیہ سراب اللہ تعالیٰ نبی علیہ صلاف کے ذریعے آنے والی پوری دنیا اور آپ کی امت کو یہ پیغام بھیجا کہ ورج دفعہ حجر برائیوں اور گناہوں کے قریب نہ جائیں ہمیشہ گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں نبی علیہ صلاف شام نے اسی کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے سب سے بڑا جہاد سب سے بڑی ہجرت کرار دیا ہے. کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے برائیوں کو چھوڑ دے یہی اس میں سب سے بڑا جہاد ہے ہجرت ہے اشا اللہ نبی تو سامنے تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے صابق رام نے یا رسول اللہ اللہ و رسول و عالم سب سے بڑا مہاجر کون ہے اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا المہاجروں خطایا بد دنو سب سے بڑا مہاجرو ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گناہوں کا چھوڑ دینا گناہوں سے بعد رہنا یہی سب سے بڑا گناہ ہے حضرت عمر بن افسا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا رسول اللہ اے ہجرت افضل سب سے بڑے اجر و ثواب والی افضل ہجرت کون سی ہے آپ نے فرمایا انتہجر کرے رب تمہارا رب جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو یہی سب سے بڑی اور سب سے بڑا اجر و ثواب اور افضل ہجرت ہے تو یہ تین معنے ہیں ورج ور دفر نمبر پانچ پانچواں حکم پہلا حکم کمف اندر دوسرا حکم وربا کا فکبر تیسرا حکم و کا فتحر چوتھا حکم ورج دفاج نمبر چار نمبر پانچ رب العالمین نے فرمایا پانچواں عمل جو ہے یہ پانچواں حکم جو اللہ نے دیا ہے ولا تمن تص بہت بڑا پیغام اعلی درجے کا اخلاق ولا تم ان اے نبی آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں یا آپ اپنے میرا یہ پیغام امت کو پہنچائیں کہ ولا تم ان کسی کے ساتھ چھوٹا بڑا احسان بھلائی جو آپ کریں ہر مخلوق کے ساتھ احسان ہر انسان کے ساتھ آپ بھلائی کریں لیکن بھلائی کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور عجر و ثواب کی امیت ہونی چاہیے انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے احسان کرے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک جب بھی ہم کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش کے لیے کریں ریا نمود نہیں ہو دکھلا و مقصد نہ ہو کہ ہم اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں نیکی کریں تاکہ لوگ کہیں کہ میں بہت بڑا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں یہ نیت نہیں ہے اللہ رب العالمین ایسے نیت, نیت اس نیت سے احسان کرنے والے بھلائی کرنے والوں کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیتے ہیں اور العالمین سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا مال اپنا اپنے مال سے اس کا تعاون کر احسان کریں اس کی غربت میں اس کے فقر و محتاجگی میں اس کی حاجت اور پریشانی میں اس کے دکھ درد صحت اور بیماری میں آپ اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کریں یہ بہت بڑا احسان ہے صدقہ کا خیرات کرنا مالی تعاون کسی کا کرنا کسی انسان کی پریشانی کو دور کر دینا رب العالمین نے فرمایا ولا تب تیلو صدقات تم اے لوگوں کسی کے ساتھ تم احسان کرو اپنا مال کسی کو دو کسی کے ساتھ مالی تعاون کرو اور اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو صدقہ خیرات کرو تو خبردار کبھی احسان نہیں جتلانا اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کرو دے کر کے احسان اگر جتلائے اور ریاکاری آ گئی تو اللہ تعالی تمہارے سارے امان کو ولا کب دلو صدقات کو مل من قرآن پاک میں اور اسی طرح آگے بیان فرمایا جو لوگ اپنا مال دے کر کے صدقہ خیرات کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے سارے اعمال لاطب تلوسط اپنے اپنے احسانات اپنی نیکیوں اور صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے اس کو تکلیف دے کر کے احسان جتلا کر کے اے اپنے اے صدقہ خیرات کے عجر و ثواب کو باطل نہ کر ڈالو ضائع نہ کر ڈالو انسان جہاں احسان جتلا اس کے زندگی کے سارے نیک امل برباد کیے جاتے ہیں تو آپ احسان کریں دو چیزوں کا خیال رکھیں نمبر ایک جب بھی احسان کریں تو اپنے آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں کوئی اس سے ناموری شہرت نہ اپنائیں بدتری جرم انسان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں نبی احیط فلاف نے ایک موقع پر ارشا رمایا فلاحت اللہ کل اللہ یوم القیام صحیح مسلم کی حدیث مشہور صحابی ابو درگفاری رضی اللہ و تعالیٰ ندیث کے رابی ہیں ابرگ فارغی اللہ و تعالیٰ و فلاں و و و تین قسم کے ہمارے امتی ایسے ہیں اللہ تعالی ان سے اتنا ناراض ہوگا قیامت کے دن کہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو دیکھے گا نہ ان کی پرواہ کرے گا اور ان کے گناہوں کی معافی دے کر کے انہیں جہنم سے بہن نہیں ڈالے گا اذاب علیم میں مبتلا کرے گا تین مرتبہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا شہاب کرام پریشان ہوئے خواب و خسرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ تو برباد ہو گئے وہ تین آدمی کون سے ہیں عنف میں نمبر ایک المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا آپ احسان کریں جتلائی نہیں کبھی احسان کر کے احسان جتلانے والا دوسرا انسان والمسبل ادار ہو تخنے کے نیچے ادار لٹکا کر کے چلنے والا نمبر چاہ تین والمنفق کسر آتا ہو بلا فل قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا یہ تین قسم کے لوگوں میں سے ہے جو انسان جس کے کوئی گناہ مات نہیں کیے گا جہنم میں جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو کہ اس کو دیکھیں گے نہیں پرواہ بھی نہیں کریں گے بات بھی نہیں کریں گے ان میں ایک احسان کر کے احسان چلانے والا دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو احسان میں دوسری چیز کا خیال یہ رکھیں اس سے کبھی اس اچھے بدلے کی امید سے نہ دیں یہ بہت خطرناک چیز ہے آج لوگ بہت زیادہ عام ہیں آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس نیت سے احسان نہ کریں اس کے ساتھ احسان کریں گے تو اس سے بڑا ہمارے ساتھ ہی احسان کرے گا اگر ہم احسان کریں گے تو فلاں کام ہمارا بن جائے گا آپ احسان کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت نہ رکھیں کتنی بڑی تاریم آج انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمیں ہم جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کو دے گا ہم کر رہے ہیں اس سے بڑا احسان ہمارے ساتھ کرے گا اگر یہ نیت ہے تو یہ احسان نہیں ہوتا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اسی چیز کا حکم اللہ تعالی نے اپنی نبی کو دیا ولا تمن تستک سر ولا تمن تستک اے نبی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس سے زیادہ دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے خواہش و تمنا نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اللہ رب العالمین کرے گا خوشنودی کے لیے کریں احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا ایک تو حکم پر عمل ہوا غلہ تمن ان تص اور دوسرے دوسری چیز یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے فرمایا ان نلدین تک ولدین حسین جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور نے احسان کرنے والے ہیں محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے اور بہت بڑی چیز احسان کرنے والے جو ہوتے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ ابل نے فرمایا ان سین انہ محسنین میرے ایمان والے بندو تم میری مخلوق کے ساتھ احسان کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو واحسنوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو تو فائدہ کیا ہوگا ان ناب المحسنین اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تعالی احسان کرنے والوں محسنین سے بڑی محبت کرتا ہے کتنا بڑا اجر ال ثواب بس احسان کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس فرمان ولا تم نس پر نگاہ ہونی چاہیے کہ اے نبی آپ اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیں اور آپ بھی اس کے پابند رہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں تو احسان کرنے کے وقت نیت اللہ کی ردا ہو اجر ال ثواب کی نیت ہو اس سے زیادہ بدلہ ملنے کی بدلہ لینے کی جس کے ساتھ احسان کیا اس سے بدلہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے اگر نیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا احسان کرنا اللہ نے حکم دیا اور اپنے نبی کی زبان مبارک سے احسان کے بارے میں فرمایا ان اللہ قطع والے کو مل اے لوگوں اللہ نے تم پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو احسان کرنا تم پر فرض قرار دیا ہے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا للہ فلّہ اسلامی فرائض میں سے ہے اور اعلی درجے کا اخلاق ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اپنی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کے توفیق میں سے فرمائے اور احسان میں اخلاص عطا فرمائے اقول قولی للیحدہ و اصط فر اللہ امین کل